ہاں یہ اصل میں بڑی اچھی بات اس انہوں نے پوچھی جیسے ہم آج کل کسی مشکل اور مسمت یا رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام علی مردوان حضور علیہ السلام کی استعانت مدر کے یا محمدہ کہتے جیسے کہ بڑا مشہور مورخ ہے ابن خلدون اس نے بھی اس کو نقل کیا کہ صاحبہ کرام جنگوں میں جب لڑتے تو یا محمدہ کر کے نعرے لگاتے مثال کے طور پر جیسے مانی نے زکات سے مقابلہ ہوا صحابہ کرام صدیق اکبر نے جو زکات نہیں دیتے تھے ان کو کچلنے کے لیے بھیجا اب وہ صورت شکل و صورت میں ہم جیسے لوگ تھے اسلام سے مدارف ہو گئے زکات نہیں دی تو مرتد ہو گئے لیکن چہرہ مورا تو ہماری طرح تھا یعنی اسی طریقے سے مسلم کزا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے ماننے والوں کا ڈریس بھی مسلمانوں جیسا تھا چہرہ موہرا بھی مسلمانوں جیسا تھا اس و صحابہ نے خود یہ طے کیا ہم آپس میں یہ جاننے کے لیے کہ ہم ان کو مارنے آئے ہم مسلمان اور ان سے ہم لڑیں اس کی علامت یہ قرار دی کہ یا محمد یہ, یہ علامت اس کی ہے پھر اس کے بعد میں اس میں پھر کلام اعلی فاضل بری دیگر علماء نے لکھا جن جن دعاؤں میں جیسے حضور علیہ السلام نے ایک نابینا کو دعا تعلیم فرمائے تو اس میں لفظ یا محمد اور دعاؤں میں اعلیٰ فاضل بریلوی کتاب ہے ان کے والد گرامی کی جو دعاؤں کے فضائل پر ہے اس کے حاشے میں اعلیٰ فاضل بریلوی نے اس کو لکھا جن جن دعاؤں میں جن جن معاملات میں یا محمد ہے اس کو یا رسول اللہ سے بدل دیا جائے یا محمد اب نہ کہا جائے کہ جہاں دکان کہیں لکھا ہوتا ہے. یا محمد اس کی جگہ صحیح لفظ جو ہے وہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعاؤں میں جہاں لفظ یا محمد ہے اس کو یا رسول اللہ سے بدل دیں کہ اس طریقے سے اب حضور علیہ السلام کو پکارا ندا کرنا ہم اور آپ کے لیے درست نہیں ہے اور اسی لیے پورے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تعالیٰ یا رسول کا انبیاء کرام گل یا آدم مسکن انتا وضو جو کل جننا یا آدم کہہ کے پکارا آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں لچا ماں تل کا بھی یمی نے کا یا موسا پوچھا موسا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے یہاں بھی یا موسا کہ کے پکارا؟ وَنَا اَيَّا <اِبراحیم> قد یا. کو ہم نے پکارا اے تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا تو اب یا ای سب نو مریم سب کے لیے لیکن پورے قرآن میں کہیں لفظ یا محمد نہیں گا اللہ تعالیٰ حضور کا وس حضور علیہ سلاد و سلام کی کسی کو وہ شان والا نام لے کر حضور علیہ السلام کو یاد کیا اس لیے ہمارے علما کا کہنا یہ ہے اب ہم جہاں بھی دعا میں یا محمد ہو اس کو یا رسول اللہ سے بدل دیں جی